ولدینا فی سب اللہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ثم کوتی پھر وہ مار دیے گئے یعنی شہید ہو گئے او ماتو یہ بغیر شہادت کے وہ طبعی موت مر گئے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ناکام نہیں ہیں لیر زکن نہ رزقا حسنا ضرور ضرور اللہ تعالیٰ انہیں اچھی روزی اتا فرمائے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خیر الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ تعالی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے دنیا و آخرت کا چین ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَنْ يَرْدَوْنَهُ ضرور و ضرور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا مد ایسی جگہ یار جس جگہ کو وہ پسند کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں ان کی پسند کی جگہ عطا فرمائے گا وَإنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور علم والا حلم والا ہے برداشت کرنے والا ہے عذاب فوراً نازل نہیں ہوتا مہلت دی جاتی ہے رالکا یہ ساری باتیں اس کے لیے نصیحت ہیں جو سمجھے ومن آسلی ماقی بہ جو کوئی بدلہ لے تو اتنا ہی بدلا لے جتنا اس پر ظلم کیا گیا پھر اس پر زیادتی کی جائے ظلم کیا جائے لورَ نہ تو اللہ ضرور ب ضرور مظلوم کی مدد فرمائے گا ان اللہفور بے شک اللہ تعالی ضرور در گزر کرنے والا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے ذالک یو لفن نہار یہ بات اس طور پر ہے یعنی اللہ کی نعمتیں اس طور پر بھی بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالی ہی دن میں رات کو داخل فرماتا ہے اور یو لیج الارفن اور رات میں دن کو داخل فرماتا ہے یعنی کبھی رات بڑی ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ دن بڑا ہو جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيطٌ اور بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ یہ اس پر کہ اللہ تعالی ہی سچا ہے حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور اللہ کو چھوڑ کر جن بوتوں کی وہ پوجہ کرتے ہیں وہ باطل ہیں و ان الله وبشکر اللہ تعالی هو العلی الکبیر اور بیشک اللہ تعالی ہی بلند و بالا ہے وہی وہ سب سے بڑا ہے۔ الم تغ ان اللہ انزل من السماء ماء ان کیا تم نے نہ دیکھا بیشک اللہ تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا فتصبح الارض مخضره پھر زمین سبز ہو گئی یعنی پانی کی برکتوں سے زمین پر سبزہ اگایا یہ تمام وہ آیتیں ہیں جس کا مفہوم ہم پچھلے پاروں میں سن چکے ہیں ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالی لطف فرمانے والا مہربانی فرمانے والا خبردار ہے لہو معاف ما فی, فی ارد اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہو جو کچھ زمین میں ہے و ان اللہ الغنی الحمید اور بے شک اللہ تعالی ضرور غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں حمید ہے ہر تعریف اور ہر خوبی کا مستحق ہے